اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دن میں ہمیشگی نہ بنا تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے